اوضو باللہ التمیل علیم من الشیطان الرجيم من ہم زہید ونفید ونفید قل انتم تم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لکم دنوبہم واللہ وفور رحیم کہ ان سم تم تحبون صبو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتب تو میری پیروی تباہ کرو یش بب کو مل تم سے محبت کرے گا وایا و فر اللہ دونوباخم اور تمہارے گناہ تمہیں معاف کر دے گا بخش دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے یہودی عیسائی دوسرے یہ سارے اللہ سبحانہ ہو رہا سے محبت کے دعوے کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالی سے محبت ہے اس آئس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو اور تمہاری محبت سچی ہے تو اس دعوے کے سچا ہونے کا ثبوت بھی دو اور اس کے سچا ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ مجھے نبی مان کر میری پیروی اختیار کرو اسے نہ صرف تمہاری اللہ رب العالمین سے محبت قبول ہوگی بلکہ اللہ سبحانہ و تو بھی تم سے محبت کرنے لگے گا تم بھی اللہ تعالی کے محبوب بن گے تو وہ حب کے سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویسے محبت کرے جیسے اس کا محبوب چاہتا ہے محبت کے سچا اور کھڑا ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ محب اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق اس سے محبت کرتا ہے اس سے تعلق جوڑتا ہے اپنی منمانی اور مرضی نہیں کرتا وہ ایک شاعر نے کہا تھا راہ وباح تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ذہن کرتا ہے اللہ سے محبت یہ تو متضاد بات ہے بڑی عجیب بات ہے ان کا کا ساتھ کیا ہوحیب والی میں یو فض و اگر تیری محبت سچی ہے تو تو اس کی ضرور اکاٹ کرے گا کیونکہ محب جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا موتی اور خرمہ بردار ہوتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ ہوگا تو سے محبت کے دعوی دار تھے سارے مشرق بھی یہودی بھی عیسائی بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم واقعہ سر محبت میں سچے ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ان کو نبی اور رسول مانو اور ان کی پیروی اختیار کرو کیونکہ یہ اللہ تعالی کا ہوگا ہے تو محبت کا محض اظہار یہ کافی نہیں بلکہ محبت کا ثبوت یہ بھی ضروری ہے اور ثبوت پیش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی پیروی یہ کی جائے بجرت کی مذمت وہ بھی اسی وجہ سے ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ اور پھر وہ زندگی اپنی مرضی کی جیے یہ جھوٹی محبت ہے محبت کے سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جیسے وہ کہیں ویسے زندگی بندہ بلا کل عصیل الضاحا اور کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فا ان پھر اگر وہ منہ پھیر لیں سَب القیم تو یقیناً اللہ تعالی کافروں کو پسند نہیں کرتا کافروں سے محبت نہیں رکھتا پچھلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم تھا اس کا مطلب ہے کہ نبی کے نقش قدم پر چلنا اب پیروی اور استفا میں اکاٹ بھی شامل ہے بات مانی جائے گی تو پیروی ہوگی استفا ہوگی نا لیکن اس آئٹ میں لفظ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے پھر الگ سے خاص طور پر اکاق کا ذکر کیا ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو فرما برداری کرو جو حکم تمہیں ملے اسے مان لو عطیل اللہ رسولہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو فعین طلوع تو اگر وہ منہ پھیر لیں فعین کافری تو یقیناً اللہ تعالی کاکروں کو پسند نہیں کرتا کاکروں سے محبت نہیں رکھتا اب بات چڑ رہی ہے اطاعت کی اور اتاہ روح گردانی کی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ منہ پھیرنے والوں روح گردانی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے کلام کو یہاں پر مختصر فرمایا ہے اصل ایک کلام یہ تھی کہ اگر یہ منہ پھیر لیں اطاعت نہ کریں تو اطاعت نہ کرنا اطاعت سے رو گردانی کرنا کفر ہے اور کافروں سے اللہ تعالی محدت نہیں کرتا تو ان اللہ لا یحب القافرین کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نام ماننے والے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والے کافر ہیں جس نے اللہ کی نہیں ماننی اللہ کے رسول کی نہیں ماننی اس کا ایمان کہاں کا ہے اچھا اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصاح مستقل چیز ہے اللہ کی اطاعت سے الگ مستقل چیز ہے ویسے تو اللہ کی اطاعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی آتی ہے لیکن رسول کی اطاعت کو علم سے بیان کیا ہے واضح کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے احکام آپ کی سنت اور حدیث اس کا ایک مستقل مقام ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی ہی، وہ حدیثیں ہم مانیں گے جن حدیثوں کی اصل کتاب اللہ میں پرانے مجید میں موجود ہو اور اس معنی کا اظہار کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف الفاظ پہنائے ہوئے ہیں مختلف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اخبار احاد سے قرآن پر زیادتی یعنی قرآن پر اضافہ قرآن کے حکم میں اضافہ جائز نہیں اور کچھ دوست دوسرے لوگ اور انداز میں بات کرتے ہیں کچھ نفظ مخالفت بول دیتے ہیں مخالفت کہ وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانتے اور خلاف لفظ بولتے ہیں خلاف کا لیکن مراد ان کی خلاف نہیں ہوتی بات ہوتی ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں حدیث میں آئی ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اللہ کے خلاف ہونے کا یہ معنی نہیں ہوتا خلاف ہونے کا معنی ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک چیز کی نفی آئی ہو حدیث میں اسی چیز کا اس آیا ہو اب خلاف کہہ کر نزول مسیح کی احادیث کو جھٹلاتے ہیں جادو والی احادیث کو جھٹلاتے ہیں جن میں جادو کے مؤثر ہونے کا ذکر ہے اسی طرح جال والی احادیث کو جھٹلاتے ہیں انکار کرتے ہیں اور کئی ایک احادیث ہے جن کا یہ انکار کرتے ہیں آتا ہے روح بھرنے کے بعد انسان کی روح جسم میں لوٹتی ہے جن حدیث پہ یہ بات ذکر ہے اس کا انکار کرتے ہیں خلاف کہہ کے حالانکہ خلاف نہیں یہ قرآن کے اہم موافق اور مطابق اصل میں ان کی عقل کا فہم کا قصور ہے یا نیت کا قصور ہوتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ بہت سے احکام ایسے ہیں جو مستقل طور پر حدیث میں ہیں جیسے قرآن میں آیا ہے ایک آدمی بیک وقت دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا بین حدیث میں اس پر اضافہ ہے کہ خالہ اور بھانجی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا ٹھپی بھتیجی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا تو یہ قرآن کے علاوہ مستقل احکام ہیں قرآن مجید قرقان حمید میں ضانی کو سنسار کرنے کا حکم تھا جو تلاوت جس کی منسوخ ہو گئی حکم باقی ہے اور اسی طرح کوڑے مارنے کا حکم بھی موجود ہے پرانے مجید میں حدیث میں اس کی فضا ہے کہ شادی شدہ کو سنسار کیا جائے غیر شادی شدہ زانی کو کوڑے مارے جائیں لیکن ان کوڑوں کے ساتھ حدیث میں ایک چیز کا اضافہ بھی ہے جلد میں اصل بریب عام ہے کہ ایسے بندے کو غیر شادی شدہ ضانی کو سو کوڑے بھی لگاؤ اور ایک سال کے لیے جلا وطن بھی کرو یہ جلا وطنی کی بات قرآن میں ذکر نہیں ہے اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جلا وطنی کا ذکر قرآن میں نہیں کہا رہا یہ قرآن کے خلاف ہے اللہ خلاف ہونا اس کو نہیں بولتے اور کچھ لوگ کسی اور بہانے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں تو بہرحال اس آئس میں اللہ سبحانہ ہوا تو نے عظیز اللہ و رسول کہہ کر کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن آپ کی سنت اور احادیث یہ مستقل طور پر حجت ہیں بحی ہیں سن نبی باہور میں ایک حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے میں کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس نے پیٹ بھرا ہوا ہے اور اپنے شکیے کے ساتھ پیس لگائے ہوئے آسودہ حال اور وہ اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم میری حدیث میں سے کوئی حدیث کون سے اور وہ کہے کہ میں تو صرف ان چیزوں کا اتفاق کروں گا جو جن کا قرآن میں حکم دیا گیا یعنی قرآن میں جو حکم ہے وہ مانتا ہوں اور جو حدیث میں آیا ہے وہ نہیں مانتا اس حال میں میں تمہیں نہ کہوں جو کچھ کتاب اللہ میں ہے ہم صرف اسی کی پیروی کریں گے یہ بات گمراہ کن ہے اطاب اللہ کے ساتھ ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جو باتیں ہیں ان کی اتباع اور پیروی کرنا بھی مسلمان ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے اللہ تعال کرماتے ہیں اگر یہ منہ پھیر لیں اللہ کی اٹاد سے یا اللہ کے رسول کی اتاس سے یا دونوں کی اٹاس سے کسی بھی طرح سے یہ روک ردانی کریں فَإنَّ اللَّهُ عَلَى يُحِبُّ ایسا کرنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا کافروں سے محبت نہیں کرتا اند اللہ ابراہیم عمران یقینا اللہ تعالیٰ نے آدم اور نور اور عال ابراہیم اور علیہ عمران کو تمام جہانوں پر چن لیا ہے گزشتہ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتباء اور عاعت کا حکم تھا اور اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اس بات کے سلسلے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کا تعلق بھی اسی خاندان نبوت سے ہے جس سے دیگر انبیاء آئے ہیں اور جنہیں اللہ تعالی نے چن لیا ہے موسی عیسی یہ بھی ابراہیم علیہ ہی صلاح کی ضروریت سے ہیں آدم کی اولاد ہیں نوح کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو بھی چنا نوح کو بھی چنا اور پھر اعلی ابراہیم کو بھی چنا ابراہیم کی اور آل اور عل عمران کو بھی چنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی علیہ ابراہیم میں سے ہیں اور عال عمران کو بھی چن لیا اللہ نے تمام چہانوں پر آل عمران عل عمران سے مراد یہاں پر مریم علیہ السلام وسلام کے والد عمران مریم کے والد عمران وہ مراد ہیں کہ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا مریم اور پھر مریم کے وطن سے اللہ نے تیس علیہ السلام کو بنا واق کے پیدا کیا دریاتم بگام باغ یہ جس کا واگ واگ سے ہے وہ سمی عبیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا یعنی تمام سر کر عمیرۂ کرام رام اللہ علیہ اللہ آدم کی اولاد ہیں پھر نوح کی اولاد ہیں اور پھر ابراہیم علیہ سلاط و کی اولاد میں سے ہیں اور چونکہ عیسا علیہ سلاط و بھی ابراہیم کی اولاد سے اور پھر عمران کی نسل اور عمران کی اولاد میں سے ہیں تو یہاں پر اس بات کا بھی رد ہو گیا کہ عیسیٰ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان کے بعد عمران کی اولاد میں سے ان کی نسل میں سے ہیں تو پھر یہ اللہ یا اللہ کے بیٹے یا تین میں سے تیسرے کیسے ہو سکتے ہیں وہ جب وقت نجران جس کا سورت کے شروع میں ذکر کیا تھا وہ لوگ آئے تھے یہ ان کو جواب دیا گیا ہے اور ان کا نادکا بند کیا گیا ہے کہ تم انہیں عل ابراہیم میں سے کیسے ہو الی عمران میں سے مانتے ہو یا تو سب بندے تمہیں تو جو ان کی نسل میں سے ہو وہ رب کیسے ہو گیا اللہ کیسے ہو گیا یا اللہ کا بیٹا کیسے ہو گیا اگلی آیات میں علی عمران کا ہی قصہ اور واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کسی واقعہ کی بنا پر ہی اس سورج کا نام سورج آل عمران رکھا گیا ہے یہ انشاءاللہ پھر کل اس کو دیکھتے ہیں